بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ادو کو جب دھوپ لپیٹی جائے وہ ادو کر دور جب تارے جھڑ پڑیں سو اور جب پہاڑ چلائے جائیں وہ عضل اور جب تھلکی اونٹنیاں چھٹی پھریں وہ عیدلو سو اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر سلگائے جائیں نفوس زوجت اور جب جانوں کے جوڑ بنے وہ جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے بی بن قتلت کس خطا پر ماری گئی نوشیوت اور جب نام آئے اعمال کھولے جائیں وہ عزت اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے وہ از اور جب جہنم بھڑکایا جائے وہ ازیفت اور جب جنت پاس لائی جائے علمت نفس آلی احضرت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی او اقسم بالخنس تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں کن سیدھے چلیں تھم رہیں اور رات کی جب پیٹھ دے اس پی و اور صبح کی جب دم لے یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے دل جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا او کو وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے صاحب مجنون نہیں فوقی مو اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا وما ہوا اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں قیم قونی اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں پھر کدھر جاتے ہو ان تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے لمن شاء منکم ان یستقیم اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے وما مش اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب